دیکھیے مجبوری جو چیز الگ ہے حکم شرع یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا خاتون دیور سے پردہ کرے فرما دیور تو اس کے حق میں موت ہے یہ حضور انشاد فرما لہذا ہم نا محرم سے اسے پردہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا چاہے کتنی مجبوری ہو جو ممکن ہو اتنا پردہ کیا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی گھر میں کوئی نہ دیور اور بھاوج ہو یہ تو سری حدیث میں فرما جب ایک خاتون ایک مرد نہ محرم جہاں جمع ہو جائے اس میں تیسرا شیتان ہوتا کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور اس سے کروائے گا تو آدمی اپنے تقوے اور پرہیزگاری پر بھروسہ نہیں کرے اور اس کی پوری پابندی کرنی چاہیے اور حضور علیہ السلام نے برائی کو وہاں سے روکا جہاں سے شروع ہوتی ایسا نہیں کہ آگ لگی مقبولا باد میں پانی آپ ڈالنے کے ماڑی پر تو نہیں بجھے تو ہر برائی کا دروازہ بند کر دیا حضور علیہ السلام لہسا دیور سے بھی پردہ جو ہے وہ ضروری